صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا علیک و اصحابک یا خاتم النبیین بندے پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تاب اولاد علی مذهب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث سے اعظم زیر سایہ ہر ولی سدی گخ اس نے کمال است فاروق جا ہو جلال محمدست عثمان جائے شمائے جمال محمد است حیدر بہار باغ خسال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سوہانی گڑی چمکا طیبہ کا جان اس دل لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک ممبت پہ لاکھوں سلام شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جس سے کھاری کنویں شیرائے جا بنے حالت پہ لاکھوں سلام مسلم قذاب نے نبی علیہ السلام کی زاری حیات میں اعلان کیا کہ میں بھی نبی ہوں اس کے ماننے والوں نے کہا کہ جس نبی کا تو مقابلہ کرنا چاہتا ہے وہ تو کھاری کوئیں میں لوہا بے ڈالیں تو میٹھا ہو جاتا ہے اس نے کہا کہ مجھے بھی لے چلو جب وہ لے کر گئے نے جب وہ گلیز تھوک پھینکی تو پانی اور کڑواؤ جس سے کھاری کوئیں شیرا جام بنے اس زلا حلاوت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچیں گردنیں جھک گئی کیڑیاں کیڑیاں گردنا کون کون سی گردنیں جھکی پھر جھکنے کے بعد صحابہ نے کہا جی یہ کٹانی کہاں ہے جن کے آگے کھچیں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 وہ جب کافر حضرت سیدنا ابیر حمزہ کے سامنے آیا تو آپ نے فرمایا تل البزور فرمایا ختنہ کرنے والی کے بیٹے اوئے تو تیری ماں ختنے کرنی تم ہی مقابل مقابلے گیا آج ہم اگر ایسی بات کریں لوگ کہتے ہیں وہ بات کریں میں نے کہا آپ تم امی تعظیب سکھانا چاہتے ہو امیر حمزہ نے کیا لفظ فرمائے ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں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 کالی باتیں کرے ہم چمکتے ہوئے محبوب کے غلام آل آل ہیں باتیں بھی, چمک بھی, بھی, بھی چمکتی ہوئی کرتے سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام وہ حسن مجتبا سید السیا راک بے دوش عزت پہ لاکھوں سلام اس شہید بلا شاہ گلگوں باہ بے کسد غربت پہ لاکھوں سلام سایہ اے مصطفیٰ مایا اے و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق باد الرسل ثانی اس نین ہجرت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام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 پر تبے دست قدرت پہ لاکھوں سلام ماہیے رفظ و تفضیل و نصب و خروج حامیے دین و سنت پہ لاکھوں سلام زمین و زماں تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق وسیع غنیوں علی سنا کی زبان تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل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 اتائے رب جلائے کا رب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سب بے رب جہاں تمہارے لیے آج حضور کی امت کون سا گناہ نہیں کر رہی کیڑے کیڑے گنا جڑے حضور کی امت نہیں کر نہ آسمان تو پتھر برسے نہ زمین پھٹی نہ کوئی بندر بنا نہ کوئی خنزیر بنا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 تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرا ریک کو دیا تلو آفتاب شوقت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فخر جناد و با یزید تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام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 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگو اقبال کہتا ہے ذرہ عشق نبی از حد طلب سوزِ صدیق و علی از حد طلب اگر محبت رسول نہیں ہے تو پھر اللہ سے مانگ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اقبال کہتا ہے کہ سر غلامی عشق و مذبرا فراق اقبال کہنا ہے جس لڑے قوم غلام ہو جان در غلامی عشق و مذہب را فراغ اقبال کہنا ہے جس ویلے قوما غلام ہو جان غیرہ دیا نفس دیا غلام ہو جان دولت دیا پجاری ہو جان حکمران دیا غلام ہو جان لیڈر دیا غلام ہو جان اقبال کہنا ہے اس ویلے دا مذہب اور عشق جدا جدا ہو جاتے جب تک عشق اور مذہب اکٹھے یکساں تھے تو دیکھیں ذرا بخاری 136 سو پر کیا بات شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام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 مسجدوں, مسجدوں میں آتے ہیں علامہ صاحب آپ نے درود پڑھا میری نماز میں خلل آ گیا میں نے کہا وہ کون سی نماز ہے جو حضور کے نام م سے خلل آ جائے یہ بخاری نہیں پڑی تو نے کبھی آوارا ہو بے خانوائش کبھی شاہ شہانو شیروائش کبھی میدان میں آتا ہے پوش کبھی اور یانو بیٹے ہو سنائش کبھی تنہائیے کو دمنش کبھی سوزو سرو رو اجمنیش کبھی تنہائیے کو دمنش کبھی سوزو سرو رو اجمنیش کبھی سرمایہ محراب و ممبر کبھی مولا علی خیبر شکنش عشق سلطان است تو برہانے مبھی عشقہ ہر دوار زیر نبی لا زمانو دو شردا یا مکانو زیرو بالا کہتے ہیں ہے لا زمان زمانہ اس کا کوئی نہیں لیکن ابل تاخیر نام اسی کا رہے گا جس کے دل میں حضور کی محبت ہو تو خلیل بھی عیش اور صبر حسین بھی عیش اور مار وجود میں بدر و حنین بھی عیش اکلو دل و نگاہ کا مرشد ابلی عیش تین ہی این چیزیں ہیں انسان کو برباد کرنے والی عقل دل اور نگاہ اقبال نگا کہتے ہیں اکل و دل و نگاہ کا مرشد اعلیٰ حضرت بریلوی کے خلیفہ حضرت مولانا سید دیدار علی شاہ صاحب یہ فتح کی چھٹی جلد ہے اصل میرے پاس جو نیا چھپا ہے نہیں یہ پرانا ہے دارالعمجیہ کراچی کا پرانا چھپا ہوا ہے آرام باغ تو یہ اعلیٰ حضرت بریلوی سے فتویٰ پوچھا حضرت سید علی شاہ صاحب نے اعلی حضرت بریلوی سے انہوں نے پوچھا تیرہ سو پینتیس میں اٹھانوے سال ہو گئے اس فتوے کو دو سال باقی ہیں ایک صدی ہونے میں اعلی حضرت بریلوی کے یہ خلیفہ ہے اور جب آپ غازی ابدین شہید کا جنازہ پڑھانے کے لیے گئے <نتحدث> شہر قصور کے ایک حاجی صاحب حضور حضور حضور جوان تھے اس وقت وہ حدیث پڑھاتے شاہ جی جناز جنازہ پڑھانے کے لیے غازی علم شہید کا گیا جب, جب وہ مسلے پر کھڑے ہوئے تو غش کھا کر گر پڑے بعد میں ہوش آئی تو حاجی صاحب کہتے ہیں شاہ جی کہنے لگے یا رسول اللہ ساری زندگی حدیث پڑھائی دین پڑھایا کبھی آپ نے دیدار نہیں کرایا آج بنفس نفیس غازی الدین کے جنازے میں آ گئے مومنشکش مومنشن اقبال کہتے ہیں جہاں عشق وہاں مومن جہاں مومن وہاں عشق اور جو دنیا کہے کہ نہیں ہو سکتا کر کے لوگ دکھا دیتے ہیں ایسے ہو سکتا ہے حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ایک لڑکا پڑھتا تھا اس کا نام تھا غلام رسول وہ کہیں اور چلا گیا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 جے نہ جی ہو سی غلام رسول, رسول بڑ سبد اللہ دامن, دامن مصطفی مصطفی نہیں ملے, ملے گا تو رب کہاں سے ملے گا شاہ جی نے فتوا پوچھا, پوچھا پاکستان بننے سے پہلے لاہور شہر, شہر اندرون, اندرون شہر اندرون مسلمانوں, اندرون شہر اندرون مسلمانوں اندرون نے ایک پیسہ قربانی کے لیے لیا اور وہ گرایا وہ بڑا طاقتور تھا جب اس کی دو چار رگیں کٹی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بھاگنے لگا پیچھے پیچھے, پیچھے, مسلمان, پیچھے مسلمان, مسلمان اور آگے آگے, آگے وہ بیسا پنجابی, پنجابی, پنجابی میں لوگوں لوگ پیچھے پیچھے پیچھے لوگ کو مارتا ہے لوگ شادی کے پاس گئے حضور بہنسا بھاگ گیا وہ گر جائے گا حرام ہو جائے گا آپ کوئی دوائی فرمائے کیا کریں فرمایا اس کو کہتا ہے رک جا دیدار علی شاہ, علی شاہ, شاہ کہتا ہے رک جا بیسے بیسے کو لوگوں نے کہا کہ دیدار علی شاہ کہہ رہا ہے رک جا میں نے کہا جی واہ لاہور کا ویسا بھی شادی کا مقام سمجھتا ہے آج کا مسلح مقام رسول سے بے خبر ہے ویسے عشق رسول کے بڑے دعوے کرتا ہے میں مجھے بڑی محبت رسول ہے میں نے کہا جی کیا محبت رسول ہے کبھی باہر نکلے ہو سو بار درود پڑھ کے تو سمجھتا ہے میں نے محبت رسول کا حق ادار دیا ہے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 ہمارے بزرگوں نے بھی مجھے, مجھے یہی فرمایا کہ ہم نے جی نہیں دیکھا اپنے اساتذہ سے پوچھا مفتیان سے پوچھا کہا کہ جی جب کسی جی جی جی جی مفتی نے فتوا لکھا, لکھا, لکھا تو دو, دو چار القاب تو حضور کے لکھے لیکن اس طرح کا لکھا کسی نے ذرا سنیں اور پھر رات کو اسی نشے میں سوئے اعلی حضرت بریلوی جواب شروع کرتے ہیں یہ الجواب لکھا ہوا ہے یہ سیرت کی کتاب نہیں لکھ رہے یہ شمائل ترمزی نہیں لکھ رہے شرح اس کی جواب سنے فتوا حضرت بریلوی کا قلم کس سمجھ آ گئے بٹھا دیے کل کے رضا ہے سے خیر پوچھتے کیا گئے کیب کے پر جہاں جلے کوئی کیا بتائے کہ یوں کسرے تنا کے راز میں اکلے تو گم ہے جیسی ہیں روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں اس سے پہلے میں ایک اور بات وہ بھی آلہ حضرت بریلوی کی ہم تو بڑوں کی باتیں چوری کر کے سنا رہے بعض لوگ کہتے ہیں آلہ حضرت کا نام لیتے ہو میں نے کہا تھوڑے پیو دا نام لگیے کام بابے جی نے کیا تھا نام نو دلہ حضرت بریلوی کی یہ کتاب ہے علام میرے پاس اس کا صفحہ نمبر چون ہے پنجابی چورنجا کہ مجھ پر بہت ساری موسیقی پابندی آئے کہ آپ نے اردو میں بات کرنی ہے میں بہت وہ سوچ سوچ کر بات کر رہا ہوں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا وہ کیا بیگ سکے سوراغ لے کے چل امام علم بھی آزادی دنیا میں تشریف لائے جی آلہ حضرت بریل کہتے ہیں بہت ساری ادیس کی کتابوں کا حوالہ دیا گود میں آلم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ ابھی تو آپ کی امی جان نے آپ کو اٹھایا ہی نہیں ابھی تو آپ چارپائی پر جلوہ گر ہیں دیکھو کیا ہوا آپ کی امی جان فرماتی ہیں حضور جلوہ گر ہوئے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 واہ واہ آلہ حضرت بریلوی نے یہاں سے واہ واہ اٹھایا या या या या या या। اور ہدایت کے بخش کے شروع میں لفظ واہ لائے واہ کیا جو کیا دو کرم कर اور اس, اس دونوں واہ واہ بوا سے ایک ناد پوری لکھ دی کیا ہی گو قبضہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیز داری واہ ہوا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 نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں میرو اٹھتی ہے کہ شام, شام سے گردے سواری دے سواری مجرموں, مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ مسلمان, اوائے مسلمان کبھی, کبھی یہ بھی سوچا جس کا قانون توڑا ہو یہاں پاکستان کے اندر پتنی کیا کچھ ہو رہا ہے پولیس پیچھے بھاگتی ہے فوج پیچھے بھاگتی ہے یہ ملک کا غدار ہے اس نے چوری کیا ہے اس نے موبائل چھینا ہے قیامت والے دن ایک تو یہ ہے کہ دنیا حضور کے پاس جائے یہ دوسرا مسئلہ ہے اعلی حضرت بریلوی خود جو بات کر رہے ہیں سے آگے کی کہ جب رسول اللہ کو دیکھ کر مجرم بھاگیں گے تو حضور فرمائے گے ادھر آؤ کدھر جا رہے ہو مجرموں, مجرموں کو ڈھونڈتی پھر پھر ہے رحمت کی نگاہ میلاد کی کوئی مسئلہ ہے دو دیکھے پکا کر تم سمجھتا ہے کہ میں نے حضور کا حق ادا کر دیا اور تیرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے میلاد کرانے کا جلوس پر آنے کا رسول اللہ کی ناموس کی بات کرنے کا غازی ملک ممتاز حسین قادری جیسا کردار ادا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے غازی کا نام بھی تو نہیں لیتا کس بات کا تو کہتا ہے دعویٰ کہ مجھے محبت رسول ہے قیامت والے دن حضور خود بلائیں گے انا لہا انا لہا کدھر جا رہے ہو اس کام کے لیے تو میں ڈھونڈتی پھرتی ہے مجرموں کو غازی مزلاد حسین کو دو بار سزائے موت ہو گئی دسویں مہینے میں اس کا بیٹا پیدا ہوا چار جنوری کو اس نے اس ظالم کو مارا جو گورنر بھی تھا پیچھے حکومت بھی ان کی تھی اور جناب پیچھے یہود و نسارہ بھی کھڑے تھے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 یہ جو آپ نے انگلش میں فیصلہ سنایا ہے اس کا ذرا اردو میں ترجمہ کریں یہ کیا بنتا ہے اقبال کہتا ہے جبروکار نہیں کار نہیں کو مستی ہے کہ جبروکار کار سے ممکن نہیں جہاں یہ پیسے دے کر غازی کا نام یہاں تھوڑا لیا جا رہا ہے یا جناب کو دبے سے لیا جا رہا ہے یہ بات نام والی کوئی اور ہے اقبال یہ کس عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا افشیش کو دوام ہے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 گز میں سات بن معاذ کا بھائی شہید ہو گیا آپ رسول اللہ کے گھوڑے کی لگام پکڑے جنگ سے واپس آ رہے سات بن معاذ کی امی جان آگے آئیں حضور علیہ السلام سلام کو سات بن معاذ گھوڑے کی لگام پکڑی ہے بھائی کو دفن کر دیا ہے ماں آگے آ گئی رسول اللہ کی بارگاہ عرض کی حضور یہ میری امی جان ہے تو رسول اللہ نے تعزیت کرنا چاہیے ان کی امی جان سے کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا سنا مسلمان یہ ہے مسلمان اور یہ ہے جناب کو رسول اللہ کی خاتون ہو, ہو, ہو بیٹا جوان شہید ہو جائے, جائے رسول اللہ تعزیت کرے حضرت ساد بن نواز کی ماں آج کیا آج کہتی آج ہے عرض کی یا رسول اللہ خدا کی قسم میں بیٹے کے لیے نہیں آئی آپ میرے بیٹے کی تعزیت کر رہے ہیں میں تو آپ کر کرائی ہوں جب آپ سلامت ہیں تو ہزاروں بیٹے اس پر قربان رسالت حضرت میں ہاں آ گئی ان کو بھی پتہ چلا افوا غلط اڑا دی گئی مدینہ منورہ میں وہ بھی آگے آئی صحابہ نے کہا ابو کے ابنوں کے زوجوں کے جناب اخو کے یہ سارے آپ کے رشتے ختم ہو گئے آپ نے فرمایا ما رسول اللہ چھوڑو شہید ہو گیا چھوڑو بیٹا شہید ہو گیا چھوڑو بھائی شہید ہو گیا چھوڑو شوہر شہید ہو گیا ما فال رسول اللہ بتاؤ رسول اللہ کدھر ہے صحابہ کہنے لگا ماما کے وہ تو حضور سامنے آ رہے جب رسول اللہ کو دیکھا تو حدیث کے الفاظ یہ ہے کا دامن حضور حضور حضور حضور حضور پکڑا اور قربان ہو لا سلن آتے وا حور جب تو آپ سلامت آئے یہ سارے رشتے چلے گئے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کوئی پرواہ جانے دیں تو کیا ہوگا تو جو رسول اللہ کی محبت میں اپنے بیٹوں کو چھپا چھپا کر رکھے وہ دعوئے محبت کرے غازی ممتاز کا نام بھی نہ لے اور غازی ممتاز کا, آمی کا آمی نام آمی سن کر اس کی پریشانی, پریشانی اٹھے है है है है اس کو کیا پتا ہے کہ ناموں سے رسول کا کتنا بڑا مسئلہ ہے اور ابھی تک ما برائے عدالت کی لوگ باتیں کر رہے ہیں ما عدالت قتل کر دیا ما برائے عدالت قتل کر دیا ماورائے قتل کر دیا یہ پکڑ ما برائے عدالت قتل کر دیا ما برائے عدالت قتل کر دیا میں اس پر رسول اللہ کی ظاہری آیات میں مابرائے عدالت قتل ہونے والی ایک عورت کا واقعہ آپ آتا جو بےمان ہے اور جو رسول اللہ کی نام اس پر جس کو اعتراض ہے اور جو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 اور اپنی حکومتوں اپن کو روتے ہو ہمارا امام فدا, पे जाँ पे जाँ Aman, تو یہ فرما گیا کروں تیرے نام پہ جا جان دو جہاں دو جہاں سے بھی نہیں بھرا کروں کیا کروڑو جہاں شمار بے شمار ایک گل میں مولانا نے سٹیج سے میں سامنے بیٹھے ٹنگا کیوں کمی جا رہی نعرہ لایا تو جنیالہ لاؤ ایک گل ہے تسی نعرہ لا رہے ہو اگر <تصال> حضور کی ناموس کی بات ڈر کرنی ہے تو پھر ادھر اللہ تعالیٰ ادھر ہی غرق کر دیا زمین پھٹے اور اندر چلے جائے کوئی زندگی ہے آپ میں بات میں کر رہا ہوں آپ کی ٹانگیں کام رہی ہیں ان کی ناموس کا مسئلہ آیا تو عمر یاد آدھے جب ماں برائے عدالت بہران میں بچوں نے ایک پادری کو قتل کر دیا حضرت عمر کی عدالت میں جب کیس پہنچا تو فاروق آزم کتنے خوش ہوئے اور آپ اس وقت حضرت میں نے ادھر نہیں بات کر رہا میں تو چاہتا ہوں ہمیں سپریم کورٹ میں بلائے چیف جسٹس پھر ہم اس کو بتائیں اسلام کیا ہے ہم پھر تمہیں بتائیں کہ رسول اللہ کے فیصلے کیا ہے دازی ایک لمے کے لیے بھی مجرم نہیں ہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی مجرم نہیں ہے وہ پوری ملت کا ہیرو خدا کے بندو, بندو اس وقت حضرت عمر تمہیں کیوں نہیں یاد آیا جب تمہارا پرویز علی شاہ غازی ممتاز حسین قادری کو دو بار سزائے موت سنا رہا تھا حضرت عمر نے کیا فیصلہ وہ عیسائیوں کو سنایا فرمایا ہوں فختی اس وقت حضرت عمر تمہیں کیوں نہیں یاد آئے جب بچوں نے ماں برائے عدالت قتل کیا تھا ایک پادری فادری پستاک رسول کو تو حضرت عمر نے کیا فیصلہ دیا فرمایا بچوں کے نبی کو جب برا بھلا کہا گیا تو یہ بچے غصے نہ ہوتے تو منت سرو اپنی غلامی کا اظہار نہ کرتے آدر آدمل آدم آدم اس کو اور بات جاؤں عمر کی عدالت سوف سوف سے جانوروں کے حقوق ہے گستاخ رسول کی خون है है کی عمر کی عدالت میں کوئی قیمت نہیں ہے بات اس لیے حضور کی نام کی بات کرنے سے اگر کوئی آدمی لڑتا ہے اور کامتا ہے اور کسی آدمی کے مفادات پر زد پڑتی ہے تو ہم اس لیے تو بات کر رہے ہیں تاکہ اس کو مزید تکلیف ہو ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں اور چھیڑنا شیطان کا میرے سامنے, سامنے کتاب المغازی ہے ایک سو تیس ہجری جی میں امام کی پیدائش ہے دو سو سات ہجری میں جی امام کا مثال ہے امام بخاری ابھی تیرہ سال کے تھے تو امام دنیا, دنیا سے چلے گئے انہوں نے واقعہ لکھا ایک عورت جس کا نام موٹا صاحب کو نظر آ, آ دا دا دا رہا ہے اسما بن تمروان عین کے ساتھ یہ تین جرم کرتی تھی حضور کے ظاہری آیات میں نبی علیہ, علیہ السلام کے خلاف باتیں کرتی تھی, تھی وہ الاسلام, الاسلام اسلام کے ایب نکالتی تھی وہ تو حرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہتی تھی حضور کے خلاف بات کرو سلمان تاثیر ایک وجہ سے کافر نہیں ہوا دوال گستاخ کی حمایت کر کے اس عورت نے حضور کی وہ گستاخی کی ہے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 جس نے امریکی ڈالر کھائے ہو, خائے ہو خائے اس کو واقعی ممتاز حسین قادری مجرم نظر آئے گا, دل دل آئے گا لیکن, لیکن میں نے پیر مکی کے دربار کا لنگر کھایا ہے میں اس لیے غازی ممتاز کو ہیرو کہہ رہا ہوں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 میں نے کہا پیر میرے لیشا نے ایک جھلک دیکھی اور پیر صاحب وہ ہے تو پنجابی میں آپ کی ناد ہو سکتا ہے آپ کو لذت ضرور آئے گی ردی نینا نو سمجھا رہی لکھیا پڑھا سب بلا رہی ایک نام سجن دا رہی، رگ رگ لگا جلال پیر میرا شاہ صاحب ایک جلک حضور کی دیکھی پڑھا لکھیا سب بلا رہی آگے کیا فرماتے ہیں کیتی بھج کے واگ کباب ہوئے پیتے باج شراب خراب ہوئے سرشار بے ت خون مست نا پیسا فسماتے ہیں میں بس ایک جھلک دیکھی میں تو بھون کر کباب ہو گیا میں نے کہا پیر میرے شاہ خواب میں ایک جھلک دیکھے بھج کے کباب ہو جاوے تو ٹماٹر ہو جاوے پیر میرے لیے چاہے لانی پری تاہیے لطف بڑھایا لے کے جی تقریر آئی ہوئے بندے تیرہ گھنٹے دی میں کہا چونکہ چناچے کی بات نہیں ہے اور وہ دنمارک والے گستاخی کرے لاہور میں گوشہ سروت بن جائے میں نے کہا یہ صحابہ کو سمجھ نہیں آئی اس سے پہلے میں ایک بات اور کر دوں ناموسے رسول پر میں گفتگو میری تحفظ ناموسی رسالت پر ہے تو اس پر ذرا دیکھے میدان کافر جس کا نام عبداللہ بن حمید بن ہے اس نے جب رسول اللہ کو دیکھا کہ حضور کو کافر گھیرے میں لے رہے اور گھوڑے پر سوار ہو کر لوہے کا لباس پہن کر کہنے لگا ابن دلونی کہ محمد کہن لگا میں ابن جوہر ہوں میں پاس اس نے کتنا غلیظ جملہ کیا او ذرا جملہ سنو حضور کی کیا انہوں نے کیا فولہ کہ نوز بل یاد نبی نقصان کر دیاں گا اتنا زلیلوں نے جملہ کیا سنا رسول پوچھ پوچھ کر نہیں مولانا غلام کا بغدادی سے پوچھے میں کیا کر سکتا ہوں اپنا فیصلے کرنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے وہ خود فیصلے کرتا ہے میں نے کیا کرنا پوچھ پوچھ کر محبت رسول کرنی ہے مول سے بتوے لے کر کرنے کہ میں نے ابوٹھے چومنے ہیں یا نہیں اپنے ایمان سے پوچھ بتا کہ نبی کا نام تجھے چمنا چاہیے کہ نہیں چومنا چاہیے بات ہے عشق اپنے فیصلے کرنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے حضرت کباس بن نشیم پڑو صحابہ پوچھا کسی وڈے ہو گئے حضور وڈے عشق کا اپنا فیصلہ خود سنا دیتا صحابہ کو نہیں فتبہ پوچھا, صحابہ پوچھا. صحابہ پوچھا. صحابہ پوچھا. صحابہ پوچھا. کو ح رسے تو ابوری ہے جمع میں بات تو اتنی ہے فیصلہ کرنے میں دلیر ہونا چاہیے سڈا امام مجدد بن کے آیا مدینے تو حضرت بریلو نہ سنت اپنی قسمت پر رضا لوٹے مدینے سے مجدد کی سند لے جیڑا بندہ کینیڈا بیٹھے بیٹھے مجدد بنا ہو گل ہو رہے کینیڈا کے مجدد اور آلہ حضرت بریلوی میں یہ فرق ہے چلو جی میں جواب جیتی جا میرے بچ رہا ہی نہ گل اور میں مجدد کی گل کی تھی میں نے کہا کہ جو مجدد مدینے سے بن کر آتا ہے اس کا قلم کیسے حضور کی محبت میں چلتا ہے اور جو کینیڈا میں بیٹھ کر مجدد بنتا ہے اس کے تیرہ گھنٹے کی گفتگو کیسے چلتی ہے سنے ذرا یہ وہ ربات رہ ہی نہ جائے آلہ حضرت کو پوچھا کہ حضور کو یتیم کہنا چاہیے ذرا مزہ سنے اعلیٰ حضرت بنایا تجھے پوری حضور کی سیرت اور سورت میں لفظ یتیم نظر آیا سنو ذرا اعلیٰ حضرت بریلوی کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں حضور خاص کافی شف غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب فیض رضا فیض رضا فیض رضا اعلی حضرت بریلی فرماتے ہیں یہ ہے حضور کی شانے یہ آج مولوی نویں نوے پیدا نہیں ہوئے سارے بزرگ پہلے فیصلہ کر گئے ادورنا کی کہنا ہے کی نہیں کہنا حضور کو کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا یہ ہمارے بزرگ پہلے فیصلہ کر گئے بس دو باتیں حضور کے بارے میں نہیں کہنی ایک حضور کو رب نہیں کہنا دوسرا رب کا بیٹا نہیں کہنا اس کے علاوہ جو چاہو حضور کی تعریف کرو نہ شرکت نہ ناموس رسول کی بات کرنے لگا ہوں یہ کافر آیا اور کہنے لگا دل علا محمد بتاؤ بھائی تمہارا نبی کدھر ہے تو آج جو کینیڈا میں بیٹھ کر گفتگو, گفتگو ہوتی, ہوتی ہے ہوتی اگر ایسا, ایسا, ایسا کوئی بندہ ہوتا, ہوتا, ہوتا, ہوتا تو کہتا جی, جی, جی, جی, جی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 باد باد باد میں جانا جو ہم ہاتھ مال پر اپنی جانے رکھ کر نہ مجھ رسول کے لیے آئے یا بیٹھے ہیں باز باز باز اے اے پہلے ہمارا امار تو مقابلہ کر حضور کی طرف تو بعد میں جانا ہم کس لیے موجود ہیں یہاں سونا ہے مسلمان پھر آپ نے کیا کیا آپ نے ایک تلوار چلائی اور اس کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی گھوڑا مرا گرا مرا وہاں مرا ہاں ہاں پھر دوبارہ تلوار اٹھائی اس کا سر تن سے جدا کر دیا, دیا اور نعرہ اور کیا لگایا اے اے اے اے اے اے اے جس طرح, جس طرح ممتاز, اے اے اے دی؟ دی ممتاز قادری کمال کر دی وہ تو کہہ رہا تھا نا ابن جو ہے نیب نے جو ہے تو آپ نے فرمایا خوش ہا تو خرشا فرمایا غلام کی سٹ جل لیا نا محمد غلام مقابلہ کر تلوار نے میں مولانا غلام کا مولانا دعا کرائی نہیں جاتی دعا لی جاتی ہے ورسول <سؤال> اللہ حضور منظر دیکھ رہے حضور یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ میرا غلام میری نام کے لیے کیسے آگے بڑھا نبی علیہ السلط نے فورا ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی اللہ ابن نے کمان انہ یا اللہ اب جانا سے راضی ہو جا یہ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 اور جو مدینہ, مدینہ پاک جاتا ہے کہتا وہاں میں وہ راہروں فقیروں کو جو, جو گلی کوچوں میں صدا دیتے ہیں آپ نے سنا ہے نا ہمارے ناتان پڑھتے ہیں ان فقیروں گداگروں کو سلام جو مدینہ کی گلی کوچے میں دیتے ہیں صدا میں جی لکھ واری سلام انہوں جہروں بہ کے روٹیاں کھا رہے لکھ سلام ساری طرف بھی لیکن ایک بابا ڈیالہ جیل اچھ موجود ہے انہوں سلام کیوں نہیں کرتے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 منافقوں نے تو حضور کے زمانے میں بھی, بھی مسجد بنانی بنا بنا شروع کر دی تھی رسول اللہ تب کے لیے تشریف لے جا رہے تھے منافق دی تو دی دی بھی ان کی حضور, دی حضور دی کے ساتھ دی نہیں دی چلے دی اور جو غلام تھے وہ ایسے ایسے چلے اللہ حکومت منافق کا کیا کام ہے حضور سے تیار تو اپنی نمازاں پڑھ نمازاں پڑھ کے اپنے کام چلا جب موقع ملے تو ایک دس میں دروتی پڑھ چڑھے گا اسے, اسے حضور کی ناموں کی حفاظت نام نام ہو جائے, جائے گی غازی, غازی غاز ممتاز حسین مطلب سے ہو جائے, جائے, جائے, جائے, جائے گا غازی, غازی ممتاز, ممتاز کی رہائی کا کوئی اور طریقہ ہے ہم نے اور آپ نے حکومت کو بتانا ہے کہ یہ انیس سو انتی نہیں یہ انیس سو انتی نئی یہ دو ہزار بارہ ہے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 اللہ علیہ نظر کیا مانی مولا تیرے حبیب جب بدر سے سعید و سلامتی کے ساتھ واپس آ جائیں گے میں اس عورت کو قتل کر دوں گا اور ما برائے عدالت قتل کر دوں گا حضور سے بھی نہیں پوچھوں گا صدیق اکبر سے بھی نہیں پوچھوں گا حضرت عمر سے بھی نہیں پوچھوں گا سن رہے ہیں قانون کو مانتے ہیں اس کے علاوہ جو غازی کمار کوئی قانون چلانا چاہتا ہے ہم اس قانون پر تھوکتے بھی, بھی نہیں ہیں ماننا تو بڑی دور کی بات ہے ہم اس قانون کو مانتے بار بار ہیں بار بار اب جب, جب رسول اللہ, اللہ واپس تشریف لائے بدر, بدر سے آدھی رات رابی نابینا صحابی اٹھے ذرا ماورائے عدالت بات ہونے لگی ہے مدینہ, مدینہ پاک, پاک میں حکومت رسول اللہ کی ہے عدالتیں حضور کی ہیں حضور ظاہر یاد میں جل گر ہیں ہے ابو بکر عمر عثمان و علی بلال ابو ریرا بھی موجود ہے جو امام المریا سے ڈر لگتا تھا تو حضرت بلال سے پوچھ لیتے کہ بابا جی یہ میں کام کرنے لگا ہوں کیا فرماتے ہیں اس مسئلے میں کہ جائز ہے کہ نا جائز کسی سے تو فتویٰ پوچھ لیا ہوتا کسی سے بھی نہیں پوچھا آدھی رات اس عورت کے گھر داخل ہو گئے اور, اور وہ عورت کرنے تنہا نہیں تھی, تھی وہ ہولا نفر ان میں مل اس کے ارد گرد اس کے بچے سوئے ہوئے تھے فجسا بھی آپ نے اس عورت کے چارپائی پر ایسے ہاتھ لگایا فوجہ دست سبیا آپ نے چارپائی پر جب اس کے ہاتھ رکھا تو محسوس ہوا کہ ایک چھوٹا سا بچہ اس کے ساتھ لیٹا ہوا ہے لوگ, لوگ کہتے ہیں جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز, جائز ہوتا ہے میں نے کہا حضور کے غلام دب فرماتے دب ہیں وہی جائز ہوتا ہے جس کو اللہ رسول جائز آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ گستاخ کا بیٹا ہے بے ادب ماں باد ادب اولاد جم سکتی نہیں مادن زر مادن فولاد ہو سکتی نہیں آپ نے یہ نہیں کہا کہ گستاخ عورت کا بیٹا ہے گستاخی ہوگا آپ نے کہا نہیں اس کا جرم نہیں ہے فی الحال آپ نے فنحا ہو انہا آپ نے اس بچے کو ہٹا کر علیحدہ کر دیا لاؤ جی سینے پر صرف میں نے بیان کرنا ہے آپ نے ذرا سینے کو تسلی دے کر سننا ہے مارنے والے صحابی ہیں دور رسول اللہ کی حیات کا ہے اور عدالتیں حضور کی لگی ہیں شہر مدینہ ہے صرف سننے کا حوصلہ رکھے آپ نے پھر اس کے بعد کیا کیا آپ نے سمت ودا سیفلا سدرہ آپ نے اس گستاخ عورت کے سینے پر تلوار رکھی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 لیکن, لیکن آپ بھی, بھی نہیں چھپے تو غازی ملک ممتاز حسین قادری نے ستائیس گولیاں مارنے, مارنے کے بعد بندوق, رکھ دی, بندوق رکھ دی فرمایا فقیر, فقیر کا جو کام تھا وہ کر دیا آپ تمہارا کام ہے تم کرو کیا کام ہے ghazi tere jaan saar tere jaan saar tere jaan آپ بھی غیب نہیں ہوئے مابرائے عدالت میں نے قتل کر دی عورت صبح حضور کی عدالتیں لگیں گی تو میرے کیا سزا ہوگی اللہ خل صبح مان نبی صبح کی نماز با جماعت حضور کے پیچھے جا کر پڑی غازی ممتاز زیارت کے قابل ہے کہ جیل کے اور آپ کا فتو نہیں فتوا رسول اللہ کا جو نہیں مانتا ہمیں ہم دکھانا جانتے ہیں سنا مسلمان تو کام ہمیں لوگ کہتے ہیں حضور کی زیارت مولانا صاحب کوئی آپ کے پاس وظیفہ ہے میں نے کہا ہاں غازی ممتاز والا وظیفہ ہے کر لو فلم منصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے جب سلام پھیرا نا حضور مڑ کر بیٹھے تو وہ نظر ابن عدی مسجد نبی شریف بری صحابہ سے لیکن حضور کی تلاش کر رہی ہیں عمیر بن ندی کی رسول اللہ نے عمیر بن عدی کو دیکھا سنا یہ ہمارے ادھر لاہور میں حافظ سعید ہے بھابھی اور یہ یہاں بھی شان اسلام ایک کانفرنس ہوئی ہے میں نے کہا دفاع پاکستان کانفرنس جائز ہو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 غوری میزائل ابدال میزائل جناب شاہین میزائل ہتف ون تھے ہتف ٹوف تھری درار ٹینک خالد ٹینک چھ لاکھ فوج بھی حضرت سلطان ٹیپو شہید کی قبر پر لکھا کیا ہے مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے ابھی تک مالدار اسلام ہے ایسے سفینوں سے ابھی تک یہ صدا رہی ہے تربت کے سینے سے اگر ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے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 اگر, اگر ملک میں گفراتفری ختم کرنی ہے اور جتنی بھی جناب بجلی کے فلاں کے جتنی بھی مسائل ختم کرنے آئے تو حضور کا میلاد مناؤ حضور آ گئے جب حضور آ گئے تو ایک ہزار سال سے آگ جل رہی تھی وہ بھی ٹھنڈی ہو گئی پجاری تمہیں کیا ہو گیا کہا تمہیں پتہ نہیں حضور آ آگ ٹھنڈی ہو گئی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 ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی رسول اوپر جن اور شیطان جا کر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے جس رات رسول اللہ آئے اوپر جب جن اور فرشتے گئے تو آگ کے اتنے بڑے بڑے گولے ان گولہ جناب منہ پر پڑے ان کی کمر پر جن دوڑے شیتان دوڑے جناب پہلے سے ایسی گلا سنتے آج اے بٹے کیوں مارے نے کہا تہن پتہ نہیں آج حضور آ گیا حضور آ جب رسول اللہ آ گیا تو بات خل کے اہل سنت میلاد منائے آآ آآ آآ گلی گلی اٹھ کر کے آج حضور آ گیا بات ختم ہو اگر کوئی کی ہوئے کہا یہی تو ہوا جہاں تین ہوا یہ تو پتہ نہیں حضور آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ بڑی دلری کے ساتھ ایسے گٹ گٹ کر ایسے گٹ گٹ کر نہیں ہم تو ہمارے بڑے بھی بڑے تھے سنیوں کو یہی بیماری پڑ گئی اپنی تاریخ پڑی نہیں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 تاریخ کے اندر کن بزرگوں کو پھانسی ہوئی مولانا نیازی کی ہوئی سید خلیل احمد کادری کو ہمارے بزرگ تھے سننی کو بات کرے کوئی امام احمد رزاف دریل جڑا کٹ کے مولانا سید کی فائدہ کافی انگریزوں نے دو دنوں کے بعد آپ کو پھانسی کی سزا سنا دی جس طرح غازی ملک ممتاز حسین کو سنا دی مولانا سو وہ پھانسی کے پھندے کی طرف چلے ایسے گھوم رہے تھے اور, اور تازی تازی, تازی نعت لکھ, لکھ رہے تھے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 نہ ہو جائیں گے کافی بھلے حشر تک تے حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے کے جواب دے جرتوں بہادری جردو بہادری گازی آئے اسلام گازی آئے اسلام گازی آئے اسلام گرد جو لائے لٹائیں نو امریکہ مرزا والے دلری گا یہ دلیری کے ساتھ توجہ کام کر کے آئے بابا جی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 آلہ حضرت بریل بھی کہتے ہیں جب ہم سے پوچھیں گے تو کہیں گے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اور باغ خلیل کا گلے زیبا سے ہے بری میرے شاہ کیا کیا کہوں قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں گروں گھر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ پائے مستفا سے ہے فرشتوں میں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے آج لوگوں بریلو رہے لو جی یہ بڑا ایسا جو تین سترہ امام احمد رضا بریلوی نے مرزاوں کے خلاف لکھی ہے جو ختم نب کے مل کے رہے ہزار کتاب بھی کوئی لکھ کر لائے اس کے برابر نہیں ہوتی سنے جس سنت آ گئے سکے بٹھا دیے ہم آم کوئی آم پجاری نہیں ہے ہم آم آم آم نے آم امام احمد, احمد رضا کو اسی بھی اسی وجہ سے مانا حضور کا غلام ہے ہم نے داتا صاحب کو بھی اسی لیے مانا سلطان الہ کو بھی اس لیے مانا عبداللہ شاہ غازی کو بھی اس لیے مانا غازی ممتاز کو پیسے نہیں بھیج رہے نعرے لائے کرو ہم نے غازی کی بات بھی حضور کی وجہ سے کر رہے ہیں دل بم ابوب حجازی بستا ہے جہد کر پائے وسطہ دل لگانے کی ایک ہی جگہ ہے وہ حضور کی ذات ہے صلی اللہ علیہ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 یہ ہے احمد رضا بریلوی آپ فرماتے اپنے بارے میں نہلم در نیش و نوش جامع مسلم نیک فرضور کہ نیش و نوش فرمایا احمد رضا شہد کی وہ مکھی ہے کہ جس کے شاید کا جواب بھی نہیں جس کے ڈنگ کا جواب بھی نہیں ذرا سنیں ٹانگ شاید تو وہ ہے نا جو میں نے پہلے سنائے واہ کیا جودو کرم ہے جائے بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا یہ تو مسئلہ اور یہ ذرا دیکھیں آلہ حضرت بریلوی نے حوالہ دیا کہ نبی علیہ السلام خود حضور کیا فرما رہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں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 مسلمان جس نے حضور کی زہری آزاد میں اعلان کیا بکواس کیا کہ میں نبی حضور فرماتے ہیں خود, خود, خود کہ میں گواہی دیتا, دیتا ہوں کتنی دنیا میں جتنی مٹی ہے اس مٹی کے ذروں کی مقدار حضور فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ مسلمانہ جھوٹا ہے دسواں مسلمانہ ختم نبوت دی بات حضور کی فرما رہے ہیں آج لوگ مرزا کے بارے میں بھی باتیں کرتے حضور فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں دنیا میں جتنی مٹی اس کے ذروں کی مقدار مددار مددار کہ مسائل جھوٹا ہے آگے دیکھیں امام محمد, محمد رضا, رضا, رضا, رضا بریلوی کیا کہتے ہیں ذرا دیکھیں آلہ حضرت بریلوی کہتے ہیں وہانا آشاد و ماں کا یا رسول اللہ عبارت سنیں ذرا وہانا اشاد و ماں کا یا رسول اللہ اور محمد الرسول اللہ کی بار عالم آلم کا یہ ادنا کتا اپنے بارے میں اعلی حضرت کہتے ہیں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 <تصفيق> تو حضور کی گواہی کے بعد احمد رضا کی گواہی کا کیا مطلب رہ جاتا, جاتا <تصفيق> ہے تو اعلیٰ حضرت نے لے کر بتایا ले کہ جب کھاتا رسول اللہ کا ہو تو حضور کے دشمنوں کو بھونکنا نہیں ہے جب کھاتا اور آد کا ہوں تو بھونک تو نکالنی ہے اس لیے میری گواہی حضور کے مقابلے میں وہی حیثیت ہے جو کسی کا دربان کتا آدمی ہو تو وہ بھونک کر بتاتا ہے کہ خیال کرنا میں بھی اس دربار کا محافظ ہوں اس لیے, اس لیے میں نے وضاحت کر دی, دی کل کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ جب جی جی حضور نے گواہی دے دی, دی, دی, دی, دی اپنی ختم میں نبوبت, نبوبت کی تو احمد رضا کی, کی گواہی کا کیا مطلب یہ لفظ بتا رہا ہے کہ امام احمد رضا نے کہاں جا کر غلامی کا حق ادا کیا یہ باردائے عالم پنا کا یہ ادنا کتا احمد رزادی کیا دوائی دیتا ہے حضور کیسے خاتم النبیین ہے نبی علیہ السلام نے تو فرمایا دنیا میں جتنی مٹی ہے مٹی کے ذروں کی مقدار میں دوائی دیتا ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اعلیٰ آزاد کہتے ہیں حضور یہ آپ کی عالم پناہ کا یہ ادنا کتا کیا کہتا ہے بے عدد انہای ریٹ ب ستارہ ہائے آسمان گواہی دیتا, دیتا, دیتا ہے اور میرے, میرے ساتھ, ساتھ تمام ملح کا و تو اور نے عرش گواہ ہے خود عرش عظیم کا مالک گواہ ہے گوا کہ حضور آپ کے بعد جو کہے کہ میں نبی ہوں وہ کیا ہے کافر ہے بے باق ہے مرتد ہے کذاب ہے ناپاک یہ ہے احمد رضا بریلوی میں ہیں حضور جتنی دنیا تے ریت ہے نا اس ریت کی ضرورت مقدار احمد رضا بھی گواہی دے آسمان دے جتنے ستارے میں انہوں دی مقدار میں بھی گواہ دینا جتنے فرشتے آسمان میں اٹھائی کھڑے ہیں انہوں کی مقدار دی میں گواہ دینا جتنے فرشتے ہیں انہوں مقدار دی میں گواہ دینا اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں رسول اللہ اللہ رب 20 مر اور گواہ ہے کہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا یہ تین خطرے امام احمد رضا بریلوی کی ختم نبول ہزار سفر بھی لکھ کر دکھائے یہ تین سطروں ہیں رسول اللہ کے در کا غلام لو جی میری بھی گفتگو اب ختم ہو گئی یہ آخری واقعہ میں مکمل کرنے لگا ہوں حضرت عمیر بن عدی والا جب رسول اللہ مڑ کر بیٹھے و نظرا عمیر بن عدی آپ نے عمیر بن عدی کی طرف دیکھا یہ سب آدیت بندی یہ حدیث بیان کرتے ہیں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 کالا نام بہت یار رسول حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو میں نہیں مارایا وہ خشیا بن عدی بدی بن عدی ڈر گئے نابینا تھے حضور خاموشی اختیار فرمائی مسجد میں سناٹا چھا گیا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 سنائے مسلمان ہم اس قانون کو ماننے والے ہیں میرے آقا نے فرمایا عمیر بن عدی، تو نے یہ کیا, کیا سوچ سوچی سوچ ہے لا خفیہ انزان بین فرمایا میری ناموس کے مسئلے میں بین انسان بین تو انسان رہے کیا اب تک دو بکریاں بھی کبھی اختلاف نہیں کریں کرے جو غازی ممتاز حسین قادری کے بارے میں بک بک کرتا ہے وہ تو بھڑو بھی نہیں بنتا بکری تو بڑی کی بات ہے۔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 ہمارا <nenhum bunları> فتوا تو نہیں یہ رسول اللہ کا فتویٰ کاضی ممتاز جیل کے قابل ہے یا زیارت کے قابل ہے سنیں ذرا آخری گفتگو ہونے والی ہے ہم میرا اور آپ کی بات ہی نہیں نا میں تو حضور کا فرمان سنا رہا ہوں میرے آقا نے کاضی ممتاز زیارت کے قابل ہے یا جیل کے قابل ہے فتوا رسول اللہ کا آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا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 اور میں جو ایسے, ایسے بندے کی زیارت کرنا چاہتا ہے جس نے ماورا یا نصر اللہ ورسولہ بالغیب جس نے اللہ رسول کی مدد کی ہو بین دیکھے پوچھے بغیر مشورے بغیر جس نے اللہ رسول کی مدد کی ہو اس کی جو زیارت کرنا چاہتا ہے اس بابا جی کی زیارت کرے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 آج, آج جو لفظ لوگ حضرت غازی ممتاز کے بارے میں کہتے حضرت عمر کی نکاح دیکھ رہی تھی کہ لوگوں نے اس کو تشدد کہنا ہے انتہا پسندی کہنا ہے حضرت عمر نے وہی لفظ بول دیے آپ نے فرمایا حضور کے غلاموں کو فرمایا تشدد فیتا حضرت عمر فرمانے لگے حضور نے تو فرمایا ان کی زیارت کرو تو حضرت عمر کی نگاہ دیکھ رہی تھی لوگ انتہا پسندی ہے یہ مذہبی جنونی ہیں یہ مذہبی فلاح ہے یہ مولوی ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں یعنی مولویوں کو کیا پتہ ہے منہ دھوڑ کا پتا نہیں تھا بندہ جناب خطبے پڑھ کے تقریرا شروع کر دے منہ دھوڑ پتہ نہیں شکر بھی بندے دے پترا والی بندے دھی نہ ہوئے بندہ جناب الحمد للہ اس طرح تو بندہ مومن, مومن نہیں نہ مومن, مومن ہوندا. ہونے کے لیے تو بات, بات اور ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا, رکھا غیر, غیر سے, سے کام, کام للہ دنیا سے مسلمان گئے انہیں جانا انہیں مانا پھر مسلمان آدمی ہوتا ہے خالی جناب خطبے پہ پڑنال مسلمان نہیں ہوتا حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو اس نابینے کو اس نے اللہ کا حکم ماننے میں کتنا تشدد کیا تشدد آتا جو طالب علم بیٹھے ہیں بیٹے بیٹے وہ تو سمجھ جائیں گے یہ ماضی, ماضی ہے اور جو لوگ بولتے ہیں وہ مصدر ہے تشدد یا تشدد تشدد لوگ بعد میں یہ نہ کہنا کہ ایک جگہ آپ مودی صاحب تشدد کہہ رہے تھے دوسری جگہ تشدد کہہ رہے تھے ان کی اپنی زبان بھی ایک نہیں تھی تشددہ ماضی ہے اور تشدد جو لوگ بولتے ہیں مستر مستر دا دا یہ مصدر ہے حضرت عمر فرمانے لگے دیکھو اس نابینے کی طرف اس نے کتنا تشدد کیا ہے انتہا پسندی کی ہے جب رسول اللہ کی عدالت موجود تھی تو اس کو پوچھ کر کام کرنا چاہیے تھا میرے آقا نے کیا فرمایا فرمایا عمر نو نابینا مت کہو کنہ بسی اس سے زیادہ دیکھنے والا کون ہے حضور فرما رہے ہیں اس کو نابینا تو غازی ممتاز ناتل کہنا کوئی سمجھ آئی جی نہیں آئی تو امام احمد رضا بریلوی کو ایک داری لے کے پڑیا کر اس نے تو نعت لکھ لیا نا کاش کے میں حضور کے زمانے میں ہوتا تو میں جُتی بن چکا ہوتا میں تو جتی بھی بنتا دے پہ رہی جی میں جناب فلاں بڑا ہوتا میں کہا نام حضرت بریلوی سے پوچھ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ منا والے صاحب سب تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے ہاتھوں نے جان دی انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے اصل السول بندگی اعلیٰول نہیں کیم کرسول بندگی نماز پڑھا بند رہے اور پڑھنے والے کون ہیں اصل و رسول بندگی تو میں اعلیٰ بریلوتیں نہیں بیٹھے بیٹھے مجدد بھی یہ ہو جائے جی داڑی بھی پوری نہ ہو مجدد تو وہ ہوتا ہے جس کے کبھی بھی فوت نہ ہوئے امام ربانی الفضانی مسجد میں آئے پاؤں رکھنا تھا اٹھ کھڑا ہوا پھر خیال آیا کہ میرے حبیب کی سنت تو دایا ہے چالیس دن روتے رہے کہ خلاف سنت میرا قدم اٹھا ہے جس کی داڑھی بھی پوری نہ ہو اور وہ مجدد ہے میں آ کے جی آ جائے اے ہو جائے مجد قوم ہو جائے مجدد بھی دے ہو جائے یہ ہونا سی توجہ صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ صفوں کے اندر نبی اور سترال حجرت حضور علیہ السلام, علیہ السلام نے, نے حجرے کا جس پردہ ہٹایا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض گرو ہیں اصل الرسول بندہ استاد کی ہے کی نبی علیہ, علیہ السلام سلام نے پردہ جب ہٹایا اپنے حجرے کا انس بن مالک کہتے ہیں ینظر ضرور حضور ہمیں دیکھنا شروع ہو گئے آج ہم آلہ حضرت بریلوی نے حضور کے چہرے کی جو ہے وہ منظر کشی اپنی طرف سے نہیں کی ہمارے بزرگوں نے شروع سے یہ بات کی ہے پھر میرے علی شاہ صاحب نے علیحدہ بات نہیں کی کہ سورت نو میں جان آخا جان آن کے جانے جہان آخ سچ آخا رب دی شان آخ شان کس اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں کس ہاتھ کا خمے و تباہ ٹوٹ گیا کانپا یدے کے آسات کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا نور سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل آہ دل عاشق کا دھواں چھا انس بن مالک کیا کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے پردہ ہٹایا تو کا انا بج کا ایسے محسوس ہوا جیسے کھلا ہوا قرآن سامنے آ گیا آج درو شریف سے لوگوں کی نمازوں میں خلل آتا ہے اور کہتے ہیں مولانا okay, صاحب میں نماز پڑھ رہا تھا تو آپ نے درواز شروع کر دیا ہے سما تبصم پھر حضور دیکھ کر مسکرائے یہ مسئلہ تو مولانا غلام غوث کو دادی آپ نے محلے کے امام صاحب سے پوچھیں بھائی سعیدے میں دیکھنا کہاں تھا کہاں جاتا ہے رکوع میں کہاں جاتا ہے صحابہ ادھر دیکھ رہے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے اور ہے بھی بخاری کی عدیث یہ تو مسئلہ بعد کا ہے یہ مفتیان سے پوچھیں کے دوران صحابہ دیکھ کے ادھر رہتے, رہتے چلو سامنے تو حضور ہوتے ادھر حضور مسکرائے مالک ہیں قریب تھا کہ حضور کو دیکھنے کی خوشی کی وجہ سے ہم نمازیں توڑ دیتے ثابت ہوا کہ جملہ فرائل فرو ہے نسل الرسول بندگی استاج کی ہے خیال کی بات, بات چھوڑو یہ چھو سارا, سارا, سارا کچھ کیا ہو رہا ہے یہ اس وقت یہ سارے दो خیال کے مسئلے दो پیدا दो ہوئے کہ در غلامی عشق و مذہب را فراق در غلامی عشق و مذہب را فراق جس ویڑ غلامی ہوئی نا تو عشق مذہب جدا جدا ہوئے جب عشق مذہب کٹے سن مذہب نماز پڑھا رہے سی عشق حضور نو ویک رہے جب جدا جدا ہوئے تو پھر خلط گا نہیں تھا حضور مسکرا پڑے اور صدیق, اور صدیق اکبر امام صاحب بھی پیچھے ہٹے اشارہ الہی النبیع حضور نے اشارہ فرمایا کہ جو پہلے ہو چکا وہ ٹھیک ہے باقی نماز, نماز کو مکمل ممد کرو بسم مصطفی برسا خیشرا کی دی حماوس غربو رسیدی تمام بولا اللہ تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے حضور کی ہمیں محبت عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین